اچھا صحیح سنتی شکیو مولائی ہار شیخ العرب حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب احمد لے کے ناز شریف کے شاہر نامے دکھرے نامے خدا ہے چمن تیرے تیرا میں خدا ہے چمن لنگا میں ہے چمن اور وف لکی تم یا دشو دمن اور وف لکی تم یا دشو دمنٹ کے جنگل چہرہ کا دمن کہتے وہ جگہ کوڑا کھانا کچرا پھینکا جاتا ہے کوڑا پھینکنا لذا ہے چمن لز تیرام خدا ہے چمن اور وپو لکی گن ہے درٹو دمن اور وپو لکی گن یا ہے درٹو جس نے گرت تیرے نام کی ر جس نے گرت تیرے نام کن کی ر جس نے گرت تیرے نام پا گیا پا گیا وطن یعنی <تصف> اللہ کے نام پر ہجرت کسی اور مقصد سے نہ ہو کسی دنیاوی غرض سے نہ ہو کسی نفسانی غرض سے نہ ہو مال کی غرض سے نہ ہو بلکہ اللہ کے نام پر ہو خالص تو اس کو اصلی اصلی بہار اپنے وطن کی بن گئی اس کا اصلی وطن وہ ہے جہاں وہ اللہ کے نام پر ہجرت کر کے گیا جہاں بھی اللہ کے نام پر رہ رہا ہے وہی اس کا وطن ہے کی ہے جس نے بریج رتے دام پن کی ہے جس نے بریج رتے دام پن پا گیا پا گیا وہ بہارے وطن چندر تیزار خدا ہے چمن اور غفلت کی اے ضروری گناہ کو چھوڑ دیں ہے جہی تل کے وطن اصل ہجرت نہیں صرف تل کے وطن ہے گناہ کو بھی چھوڑ ہے کو بھی چھوڑ نہیں خدا ہے چمن اور وفلت کی دنیا ہے یہ تین لو یہ تیزان آو کمان دیکھ لو کام نے تو میں دل کیسا یہ دیکھ لو کام نے میں دل کیسا مگن بلی یقین پائے گا نسبت اونیا بلی اپنی پائے جس کے دل کو لگی خدا سے جس کے دل کو لگی ہے خدا سے لگن بلی یقین پائے گا نسبت اونیا بلی اپنی پائے گا جس کے دل کو لگی ہے خدا سے گنتے دکھ نام خدا ہے چمن اور وقلت کی تم یا درخت کا جہاں بھی کہیں شہر محبوب ہوگا جہاں بھی کنی عاشقوں کا سنا ہے وہی ہے وطن شہر محبوب ہوگا جہاں بھی کنی شہر محبوب ہو جہاں بھی کنی آشقوں کا سنا ہے وہی ہے وطن عاشقوں کا سنا ہے علیہ فرمایا اللہ تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا ہجرت کا مدینہ شریف تو ایک بھی صحابی مکہ مکرمہ میں بلا از نہیں رہا سب کے سب نے ہجرت کی مدینہ شریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ نہیں دیکھا کہ وہاں فرمایا کہ اللہ تعالی نے وہاں ہر نماز کا سوال ایک لاکھ ہے اور وہاں آب زمزم بھی ہے اللہ کا گھر یہ سب کچھ چھوڑا دیا کہ میرے نبی کے ساتھ جاؤ ان کی صحبت میں رہو ان کے ساتھ رہو یہ ہے اس کا اس کا مقام کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام صحابہ نے ہجرت کی کوئی نہیں رکا وہاں جمع جمایا کاروبار چھوڑ دیا جمی جماعی دکان چھوڑ دی اپنا سب گھر بار چھوڑ کر کھیتی واری بھی چھوڑ کر پکی ہوئیوں خجیر، کے باغ چھوڑ کر مدینہ شریف اپنے اللہ کے نبی کے ساتھ حضرت کر گئے حضرت نے فرمایا اسلام جو لافی کا مطلب نہیں اتنا ایک لاکھ کا ثباب اور پچاس ہزار کا ثباب اصلی چیز اللہ کی رضا ہے اگر سے ثباب کی لالچ بھی رکھے لیکن اصل چیز اللہ کی رزا ہے اول درجہ اللہ کی رضا اور خوشن ہے تو یہ, یہی یہ خوشنودی یہ اور اللہ کی رضا سب سے بڑا سب سے بڑا انعام ہے <تصفح> <تصفح> شہر محبوب کا جہاں بھی کہیں شہر محبوب کا جہاں بھی کہیں آج کو کا سنام ہے وہی وطن محبوب ہوگا جہاں بھی کہیں آج کو کاطن فرمدین قلع میں کیا کہوں پھر مدین کلر دتوں میں کیا کہوں کا جو ہوتا مدین میرا وطن پھر مدینے کی لازت تمہیں کیا کہوں فر مدین کلا دیا کہوں کاش ہوتا مدینے میں میرا وطم کاش ہوتا مدینے میں میرا وطم اس طرح میں کہوں دل سے دوست تو اس طرح میں کہوں دل سے دوست تو بندے وطن وندے وطن وندبادے وطن بندے وطن زندہ وطن میں مگر دل متی کے میرے اے وطن میں مگر دل مدینے میں ہے اے مدینہ پا تجھ پہ ہوں سد وطن اے وطن میں مگر دل میں اے وطن میں مگر دل مدینے میں ہے اے سد وطن اے مدینہ دا تجھ پہ ہوں سد وطن لگے نام خدا ہے چمن اور مو سا دردے دل نیک لوگوں میں مو سا دردے دل ہے چمن میں کوئی جیسے رش کے نیک لوگوں میں ہو ساری میں ترتے دل نیک لوگوں میں ہو ساری بے درتے دل ہے چمن میں کوئی جیسے رش کے چمن نیک لوگوں میں ہو ساری بے دل لوگوں میں اے چمن میں کوئی جیسے رشکے چمن میں کوئی جیسے رشکے چمن آدھی روز شب ہے یہ اب کروا روز شب ہے ہو کنواں بخش میں شر مجھے روز شب ہے کیا روز شب ہے سل کیا ہو بخش دے رو شر مجھے دل منن. بخش رو دنشل مجھے دل بخش من بخشتے رو دے منشل مجھے دل خدا ہے اور غفلت کی دنیا ہے یار من here, right? <تصفح> خلائن الحدیث جو مبارکلوم و معرف کا مجموعہ ہے ہمارے حضرت والا رحمت اللہ علیہ کا اس سے پڑھ کر سنایا جا رہا ہے ترجمہ میری محبت ان لوگوں کے لیے واجب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میری محبت ان لوگوں کے لیے واجب ہو جاتی ہے جو میری وجہ سے آپس میں محبت کرتے ہیں اور میری محبت میں آپس میں مل بیٹھتے ہیں اور میرے لیے آپس میں ایک دوسرے کی رعایت کرتے ہیں اور میری وجہ سے ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ والی محبت اتنی بڑی نعمت ہے کہ رضو سلّ تعالیٰ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ جب محبت جو لوگ میری وجہ سے آپس میں محبت کرتے ہیں میری محبت ان کے لیے واضح ہو جاتی ہے جانی احسان اپنے دل میں واضح کر لیتا ہوں میں ان سے محبت کرنے لگتا ہوں جس کی برکت سے وہ مجھ سے محبت کرنے لگتے ہیں فرماتے ہیں کہ مگر صرف قلبی محبت پر اتفاق نہ کرو جسم کو بھی اللہ والوں کے پاس لے جاؤ کیونکہ قلب از خود چل نہیں سکتا بلکہ قالب یعنی جسم کے ذریعے جائے گا لہذا فرمایا بلمتین سیاح اپنے قلب کو قالب کی سواری پر لے جاؤ اور اللہ والوں کے پاس جا کر بیٹھو اس کے بعد بلمتین سیاح فرمایا اور ایک دوسرے کی زیارت کرتے رہو وہی نہ رہ جاؤ کہ بال بچوں کو اور ذریعہ معاش اور تجارت کو چھوڑ دو اور اس کے بعد ورن متبادل کیا ہے کہ یہ بندے ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں یہ نہیں کہ جان لے لینا لیکن مال کی بات نہ کرنا گر جا طلبی مظاہرہ نیزر طلبی سکندری نس ہے لہٰذا ایک دوسرے پر خرچ بھی کرو صوفیہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت بھی عطا فرمائی ہے کہ ایک دوسرے پر خرچ کی ہی کرتے ہیں حضرت حکیم حقیقت اللہ علیہ نے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ شاعر نے جو کہا ہے کہ الحمد اللہ کی صحبت سو سال کی اخلاص والی عبادت سے بہتر ہے جو اس نے کم کہا ہے مفتی شفیع صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے اگرستانوی رحمت اللہ علیہ کیا تھا کہ جو شیئر ہے کہ یہ زمانے صحبت با اولیاء بے طرح سب سالہ بے لیا. یعنی یہ ایک تھوڑی دیر پر لوالوں کے پاس بیٹھ جانا یہ سو سال کی عبادت سے افضل ہے بے ریا اخلاق والی عبادت سے افضل ہے یہ شاعر نے کچھ زیادہ مبادلہ نہیں کر دیا وہ زیادہ کہہ دیا اس پر حضرت کی معلومات یہ اشاعت فرمایا تھا حضرت محمد خانگیر احمد اللہ نے مفتی شفیع صاحب سے فرمایا کہ ایک شاعر نے جو کہا ہے کہ احمد اللہ کی صحبت سو سال کی اجلاس والی عبادت سے بہتر ہے یہ اس نے کم کہا ہے اللہ والوں کی صحبت ایک لاکھ سال کی عبادت سے بہتر ہے سوارا. حضرت نے شعر کو بدل دیا تھا جب زبان صحبت باہور لیا بے قرض لاکھ سال اطاعت پہ لیا اس کی کیا وجہ ہے وجہ یہ ہے کہ اللہ والوں کی صحبت سے اللہ ملتا ہے اور کثرت عبادت سے سلاب ملتا ہے اور اللہ کی صحبت کے عبادت سے افضل ہونے کی دلیل بخاری شریف کی حق بحب اللہ, اللہ لیلہ ہمارے عزل رحمت اللہ علیہ کا یہ خادثہ تھا کہ ہر تصور کی ہر بات کو مدلل فرما دیتے تھے قرآن و حدیث سے لہٰذا <سلام> یہاں بخاری شریف ہے جو حدیث روایت ہے من احکب اللہ اللہ حجی حدیث پاک کر جل ہے کہ جو کسی سے صرف, صرف اللہ کے لیے محبت کرے تو اس کو اللہ تعالی حلاوت ایمانی عطا فرمائیں گے اور حلاوت ایمانی جس کو نصیب ہوگی اس کا فاطمہ ایمان پر ہونے کی بشارت ہے دیکھیے اس محبت اللہ پر کسی ثواب کا وعدہ نہیں فرمایا بلکہ حلاوت ایمانی عطا فرمائی کہ ہم اسے مل جائیں بنگلہ دیش میں ایک عالم نے مجھ سے سوال کیا کہ ماں باپ کو رحمت کی نظر سے دیکھنے سے ایک حجی مقبول کا ضوابط ملتا ہے تو اپنے شیخ کو دیکھنے سے کیا ملتا ہے میرے قلب کو فوراً اللہ تعالیٰ نے یہ جواب عطا فرمایا کہ ماں باپ کو دیکھنے سے کعبہ ملتا ہے اور مرشد کو دیکھنے سے کعبہ والا ملتا ہے رب ال ملتا ہے کیونکہ خلیف شریف میں ہے اذا اللہ والوں کی پہچان یہی ہے کہ ان کو دیکھنے سے اللہ یاد آتا ہے ان کی صحبت سے اسلام ہوتی ہے اسلام کے لیے انسان چاہیے اسی لیے پیغمبر بھیجے جاتے تھے اگر کعبے شریف میں اسلام کی شان ہوتی تو تین سو ساٹھ بدھ کعبے کے اندر رکھے ہوئے نہ ہوتے نبی اور پیغمبر اسلام کرتا ہے پھر کعبے شریف کی تجلیات نظر آتی ہیں وہ نخور کے موتیا سے جس کے دل کی آنکھیں اندھی ہیں کاغے کے انوار کو چار دیکھے گا لڑان اللہ نازر امر منصور رہی رہی حجی سے پاک ہے اس کا ترجمہ اللہ تعالی لانند فرمائے اس شخص پر جو بدنظری کرے یا بد نظری کے لیے خود کو پیش کرے یعنی جو نامحرم کو دیکھے چاہے مرد نامحرم عورت کو دیکھے یا عورت نامحرم مرد کو دیکھے دونوں برابر ہیں اور جو مرد اس فرض سے اپنے آپ کو بنا سنوار کے نکلے کہ نامحرم مجھے دیکھیں گے لوگ مجھے دیکھیں گے اس پر بھی اللہ کے رسول نے دانت کی بدوا بھر مائی ہے اور جو عورت اس, اس نیت سے نکلے اور بے پردہ نکلے چاہے اس کی نیت نہ بھی ہو لیکن اگر وہ پیپر کا نکلے گی تو لازماً مہرم مرد اس کو ضرور دیکھیں گے تو جب دیکھیں گے تو دونوں پر اللہ کی رانت کی بد دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی حضرت فرماتے ہیں اس کی تشریح میں عبادات کے انوار کا تحفظ بھی سالک پر فرض ہے اور یہ فرض تب ادا ہوگا یعنی عبادت سے نمازوں سے تلاوت سے ذکر وزگار سے نور پیدا ہوتا ہے نور حاصل ہوتا ہے لیکن اس کی حفاظت بھی تو فرض ہے اگر گندم کا ذخیرہ کرو اور اس, اس سے چوہوں سے اس کی حفاظت نہ کرو تو ایک دن گندم کا ذخیرہ ختم ہو جائے گا اس کی حفاظت بھی اتنی ضروری ہے جتنا گندم جمع کرنا ضروری ہے اس کی عبادت بھی ضروری ہے جتنا مال کماتا ہے آدمی اس کی حفاظت کا بھی انتظام کرتا ہے تو فرائض اور عبادات سے جو نور حاصل ہوتا ہے اس کی حفاظت کی فرض ہے اور یہ فرض کم ادا ہوگا جب رشم کے ڈاکوؤں سے نظر کو بچاؤ گے آپ, آپ میں سے اکثر تو تاجر اور بزنس, بزنس مین لوگ ہیں بتائیے جتنا مال کمانا ضروری ہے اتنا ہی مال بچانا ضروری ہے یا نہیں ان عورتوں کو دیکھنا ایسا ہے جیسے کوئی مالدار ڈاکو سے کہے کہ میرا سب مال لے جاؤ کرنے والا گویا حسینوں سے کہہ رہا ہے کہ میرا تقوی کا نور تم لوگ لے لو اس نے مرنے والوں پر اسی قیوم کی عظمت اور تعلق اور محبت کی دولت کو گویا ضائع کر دیا لہٰذا ایک اعمال سے دل میں جو نور آ رہا ہے اس کو نظر بچا کر اور گناہوں سے بچ کر محفوظ رکھنا ضروری ہے اور اگر شیطان کہے کہ دیکھنے میں بہت مزہ آتا ہے تو اس وقت میرا شیر پڑھ دینا ہم ایسی لذتوں کو قابل لانت سمجھتے ہیں ہم لذتوں کو قابل لانت سمجھتے ہیں کہ جن سے رب میرا اے دوست ناراض ہوتا ہے ہم ایسی لذتوں کو قابل لانت سمجھتے ہیں کہ جن سے رب میرا اے دوست ناراض ہوتا ہے اگر آپ نے اس بریانی کے ماحول میں آنکھوں کی حفاظت کر لی تو ایسا قوی نور دل میں پیدا ہوگا جو اڑا کر عرش والے مولا تک انشاءاللہ پہنچا دے گا اور اگر حفاظت نہ کی تو جو نور حاضر ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا تو بتائیے کیا فائدہ ہوا وقت سے اتنی دور آئے ہر بار چھوڑا کاروبار چھوڑا سفر کی مشقت اٹھائی یہ چونکہ یونین کا محفوظ ہے حضرت والا کا جب یونین کا سفر ہوا تھا وہاں پر حضرت کا یہ محفوظ ہوا اس لیے عزد کی بات فرمارے کے جو لوگ حضرت کے ساتھ تھے ان کو نصیحت فرما رہے ہیں فرما رہے, رہے کی کیا فائدہ ہوا وطن سے اتنی دور آئے گھر بار چھوڑا کاروبار چھوڑا سفر کی مشقت اٹھائی اور اللہ تعالیٰ کی لعنت خرید لی کیونکہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے لہن ناظر اول منظور علی یہ کوئی معمولی گناہ نہیں ہے آنکھوں کا ذنا ہے بخاری شریف کی حدیث ہے نظر اور لاہن کی کیا مانی ہے یعنی اس حدیث کے پاس جو بخاری شریف کی حدیث ہے نظر اس کی مانی ہے نظر بازی آنکھوں کا ذنا ہے اور لاہن کی کیا مانی ہے اللہ کی رحمت سے دوری جو عورتیں ننگی پھر رہی ہے اور اپنے کو دکھا رہی ہے ان پر بھی رانت برس رہی ہے اور جو ان کو دیکھ رہے ہیں उन पर भी رانت برس رہی है। لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بدوا سے بچو پیروں کی بدوا سے ڈرنے والوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی غلامی کے سبقے میں پیری ملتی ہے ان کی بدوا سے کتنا ڈرنا چاہیے آپ نے بد فرمائی ہے لحان اللہ منصور علی اے اللہ کی رحمت سے ان سب کو محروم کر دے جو آپ کو چھوڑ کر غیروں پر مر رہے ہیں جو غیروں کو دیکھ رہے ہیں اور خود کو غیروں کو دکھا رہے یہ بے وفا ہے نالائ غلام ہیں جو آپ جیسے محسن اور پالنے والے کو چھوڑ کر عجز اور بے وفا غلاموں کے غلام بنے ہوئے حجی کے پاک میں ہے ان نصاب ال شیخان عورتیں شیطان کا جال ہے جس سے وہ گناہوں میں پھنسا دیتا ہے اس زمانے میں شیطان نے عورتوں کو بے را کر کے قدم قدم پر یہ جال دیے ہیں ان کے گال اور بال دکھا کر پھر وبال میں مبتلا کر دیتا ہے منشا یہ ہے کہ جتنی باتیں بھی اللہ کو ناراض کرنے والی ہیں وہ سب شیطان کے دام و دانے میں شامل ہیں خواہ وہ عورتیں ہوں خواہ حسین لڑکے ہوں وہ حرام مال ہو وغیرہ جس چیز سے بھی شہرت نفس سے مغلو ہو کر گناہ میں مبتلا ہو جائے وہی شیطان کا جال ہے اور اس زمانے میں چونکہ بے پردگی اور یعنی عام ہے اس لیے شیطان کا سب سے بڑا جال حکیم صورتیں گیا سوال یہ کہ کیا اپنے بھائیوں کی بیویوں کے ساتھ ایک پر بیٹھ کر شش بھی نہ کھائیں جیسا کہ آج کل باغ گھر والے اس بے چارے پر کام کرتے ہیں جو گاڑی رکھ لیتا ہے گول ٹوپی پہن لیتا ہے اللہ اللہ کرتا ہے اور اللہ کے حکم غزل فصر پر عمل کرتا ہے یعنی نگاہ بچانے جو پرانے پاک میں غزل فصر اس پر عمل کرتا ہے اور نامحرم یعنی اپنی بھاوی مانی چچی چچرداد خالہ زاد بہنوں وغیرہ سے اپنی آنکھوں کی احتیاط کرتا ہے اور ان کے قریب بھی نہیں بیٹھتا کیونکہ یہ حسن کا مرض ایسا ہے کہ اگر دس فٹ پر بھی بیٹھے رہو اور معلوم ہو جائے کہ یہاں ایک نامحرم عورت ہے تو اس کی گرمی وہاں تک پہنچتی ہے انگیٹھی کی گرمی خود انگیٹھی تک نہیں رہتی بیٹی سے تجاوٹ کر کے دور تک پہنچنے میں کوشاں اور رواں تما ہوتی ہے ورنہ دھواں تو دیتی ہی ہے پر اللہ والے دھوئے سے بھی بچتے ہیں بعض لوگ نادانی سے یہ کہتے ہیں کہ ایک دستہ پان پر چار بھائی ان کی سب بیویاں بیٹھ جائیں بھائی ایک طرف ہو جائیں اور بیویاں دوسری طرف ہو جائیں لیکن ذرا اس پر عمل کر کے دیکھو اگر دل کو نقصان نہ پہنچے تو کہنا اللہ تعالی نے کیوں فرمایا کا حضو اللہ بلا تفربہ قرآن پاک کی آیت ہے کہ گناہوں کی حضوب سے بہت فاصلہ رکھو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی اللہ فتح یا کما با مشرقی مغرب اللہ میرے اور میری خطاؤں کے درمیان میں مشرق اور مغرب کا فاصلہ دیں کیا مطلب یہ محال بالمحال ہے کہ نہ مشرق مغرب کبھی ملیں گے نہ ہماری امت کے لوگ کبھی گناہوں سے مکالعہ کریں گے یہ کیا وجہ ہے کہ کسی نے آپ کو غلط اور نامناسب جگہ مثلاً کے ساتھ بٹھا دیا تو آپ کیوں تساموں کے ساتھ آرام سے بیٹھے ہیں آپ نے کیوں فاصلہ نہیں رکھا کیوں اس وقت آپ کو بھاگنے کی توحیت نہیں ہوئی یاد رکھو شریعت کے حکم میں ماں باپ کو بھی حق نہیں ہے کہ دخل اندازی کریں بتاؤ ماں باپ بڑے ہیں یا اللہ بڑا ہے لہٰذا بیٹوں کو اپنے ماں باپ سے بہت ہی ادب کے ساتھ بے ادگی سے نہیں اکرام کے ساتھ میٹھی زبان میں کہہ دینا چاہیے کہ میری پیاری اماں میرے پیارے ابا ہمارے ربا کا حکم یہ ہے اس لیے ہم مجبور ہیں آپ کا فانہ پیشاب اٹھانے کے لیے تیار ہوں آپ پر جان مال سب پیدا کرنے کے لیے تیار ہوں مگر اے میرے ماں باپ اللہ کی نافرمانی میں مجھے ڈال کر جہنم کے راستے پر نہ لے جائیے فتوا لے لو تمام علماء عین سے اب کوئی کہے کہ گھر چھوٹا ہے الگ الگ کھانے کے لیے اتنے کمرے نہیں تو اوقات یعنی ٹائمنگ بدل دو ایک وقت میں عورتیں کھا لیں اس کے بعد فوراً مرد کھا لیں یا مرد پہلے کھا لے عورتیں بعد میں کھا لیں ایک ہی وقت میں کھانا کیا ضروری ہے کہیں جماعت سے کھانا بھی واجب ہے نماز جماعت سے واجب ہے یا کھانا ریواجی ہے خوب سن لو خوب سن لو خوب سن لو, خوب سن لو <متصف> <عمش> <متصف> <سمجھوم مس growers> اللہ تعالی قبول فرمائے اور یہ ایک ہی زندگی ملی ہے اور بس یا تو اللہ پر فدا کر دے یا دنیا سے فدا کر کے برباد ہو جائیں جو اللہ سے فدا کر دے گا اپنی زندگی کو وہ ہمیشہ کے لیے فائدے میں اور نعمتوں میں رہے گا اور جو خدا نفاستہ اللہ سے غفلت میں زندگی گزر گئی دی اور اللہ کے احکامات کو کھلائے رکھا عمل نہیں کیا تو پھر وہ ہمیشہ کی اس میں پریشانی اور تشویش اور خدا نفاستہ جان کا راستہ ہے ایک ہی زندگی ملی ہے کیا تو اللہ پر فدا کر دو اور ان زمینی سورج زمین چاندوں اور ستاروں سے محفوظ رہ کر ہی اللہ کو پایا جا سکتا ہے تو یہ اللہ پر فدا کر دے اور جو دنیا پر فدا کر دے گا تو پھر وہ نہ دنیا کا رہے گا نہ آخرت کا رہے گا اللہ تعالیٰ ہم کو گناہوں سے بچنے کی توفیق فرمائے اور اللہ تعالیٰ اپنی وفاداری والی زندگی بحف... ہمیں عطا فرمائے اور بے وفائی سے ہماری حفاظت کرنا ہے اللہ حیات دوستہ حیاتِ عاشقہ اور حیاتِ باوقہ ہم کو ہٹا رہا اور جمعے کی سنتیں بتاتے رہتے ہیں کل جمعہ ہے اس کے اہتمام تو شرح جمعہ سے کر سکتے ہیں بالوں کے تزئین یعنی سر کے بالوں کو سنت کے مطابق ملین کرنا داری کو ایک مٹھی تیرہ طرف سے رکھ کر اس کو اس کی تدئین کرنا سنت کے مطابق مونچھوں کو بالکل برابر کر دینا اور جمعے کے دن غصول کرنا اچھے کپڑے جو میسر ہو وہ پہننا اور مسجد پیدل جانا جہاں تک ممکن ہو اور مسجد جلد جانا اور امام کے قریب بیٹھنے کی کوشش کرنا اور خطبے کو غور سے سننا اور خطبے کے دوران کوئی نہ فضل کام ہے مشغول نہ ہوگا حتیٰ کہ خطبے کے دوران کسی کو نصیحت بعض نصیحت کی جائز نہیں ہے جب امام خطبے کے لیے اپنی جگہ سے چل پڑے اس کے بعد سے لے کر خطے تک کسی قسم کی جو ہے وہ سلام و کلام حتیہ کہ نماز بھی جائز نہیں ہے اس کو جلدی سے سنتیں پڑھ کے سلام کے لیے تو یہ جمعے کی سنتیں ہیں اس کے علاوہ فلبو لگانا اور ضرور شریر کی قصرت کرنا یہ بھی جمعے کی سنتوں میں سے ان سب چیزوں کا اہتمام کریں اور سب سے بڑی چیز تو جیسے ابھی بیان ہوا اس میں سب سے بڑی نعمت ہے گناہ سے حفاد گناہ سے بچنا سے گناہ سے بچے گا اور اللہ کا پیارا ہو جائے گا اور سنتوں کا اہتمام کریں گے صبح و شام کی سنتیں ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتیں ہمارے عزت کی تعلیف کرتا کتاب ہے اس کو روزانہ پڑھیں اس کے اور آسان آسان کی چیزیں ہیں کام وہی ہیں کام سارے کر لیں طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار کر لیں گے تو اللہ کے پیارے بچ جائیں گے بس یہی راستہ ہے اللہ تک پہنچنے کا نقشے قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے جتنا سنتوں کا اہتمام ہوگا اتنا ہی زیادہ اللہ کا کل حاصل ہوگا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ